میرے بھائیوں جیسے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے بدماش ممالک کا وجود ہے جیسے کہ امریکہ روس اور دوسرے ممالک ہیں اسی طرح اس زمانے میں ایرانی اور رومی ممالک تھے اور جیسے کہ اس زمانے کے بڑے بڑے بدماش ممالک اپنی تھانے داری قائم رکھنے کے لیے اور اپنی بدماشی کے قیام و استحکام کے لیے جنگے کرتے ہیں اسی طرح یہ رومی سلطنت اور فارسی سلطنت بھی جنگوں میں مصروف رہتے تھے اور جیسے کہ اس زمانے میں یہ بڑے بڑے ممالک اپنی تھانے داری کو قائم رکھنے کے لیے مرتد حکمرانوں سے اور درہم و دینار روپے اور ڈالر کی جھنکار کو دیکھ کر قربان ہونے والوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور جس طرح یہ بڑے بڑے ممالک اپنی بدماشی قائم رکھنے کے لیے مرتد حکمرانوں اور مرتد فوجوں سے فائدہ اٹھاتی ہے اسی طرح رومی اور فارسی سلطنت بھی کیا کرتی تھی یہی حال رومی اور فارسی سلطنت کا بھی تھا رومی فارسی سلطنت اپنے نظام اور اپنی تھانے داری قائم رکھنے کے لیے عراق اور اس کے اطراف میں جو علاقے ہیں ان سے کام لیا کرتی تھی جن میں مشہور ملوک المنا ہے یعنی منظر بن نعمان کی اولاد ہیں جو کہ اپنے فارسی آقاؤں کی طرح مجوز تھے آتش پرست تھے اور رومی سلطنت اپنی تھانے داری قائم رکھنے کے لیے بیزنطینی سلطنت جو کہ قستنطین یعنی دور حاضر کے استنبول تک قائم تھی بلکہ دور حاضر کے استنبول میں ان کا دارالحکومت تھا یہ رومی اپنی تھانے داری قائم رکھنے کے لیے شام کے غسانی عربوں سے فائدہ اٹھاتی تھی اور یہ شام کے جو غسانی عرب ہیں یہ بھی اپنے آقاؤں کی طرح رومیوں کے دین پر تھے یعنی نصرانی تھے اس وقت میرے بھائیوں رومی اور فارسی ان دونوں کے درمیان جنگیں ہوا کرتی تھی نتیجے میں کبھی کبھار رومی غالب ہوتے اور فارسی مغلوب ہوتے اور کبھی برعکس ہوتا بہت سخت جنگیں آپس میں ہوا کرتی تھی جس کی طرف تھوڑا سا اشارہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے اعوذ اللہ من شیطان وزیم الروم فی ادن اردی وہ ہوم ممباد میرے بھائیوں جیسے کہ ان کے درمیان جنگے اور خونریزی کا سلسلہ جاری رہتا تھا اسی طرح ان کے درمیان اقتصادی اعتبار سے اور تہذیبی اعتبار سے بھی تعلقات کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور ظاہر سی بات ہے اقتصادی اعتبار سے اور ثقافتی اعتبار سے جب تعلقات قائم ہوتے ہیں تو کچھ یہاں کی عادتیں ان کے ہاں اور کچھ وہاں کی عادتیں ان کے ہاں آ جاتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرح بنا دیا گیا ہے اور کفار کی عادتیں مسلمانوں میں کس طرح روز بروز پھیلتی جا رہی ہیں یہی حال اس زمانے میں بھی تھا اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ یہ بات بیان کریں گے کہ اس وقت جزیرہ عرب کا کیا حال تھا وہ جزیرہ عرب جہاں ایک نئے انقلاب کی بسات بچھنی تھی وہ جزیر عرب جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ نے تشریف لانا تھا اس جزیر عرب کا کیا حال تھا اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے وصلا اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانك اللهم بحمدک اشہدو ان لا الہ الا ان تستغفرک واتوب اليک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ